الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين بين ذلك لا إله أولئي ولا إله أولئي ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين عليا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ارزقنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباع الحق وارزقنا الباطل الباطل وارزقنا اتباع تحر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فَإنَّكَ الْأَعْيُنِ وَمَاتُ فِي الصدور. آمین سورہ دشا کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راستین نافک کے الفاظ میں نہیں یا اللہ ملو اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں ان المنافقین اللہ منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے میں بھی آیا آئی تھی میں نے ارض کیا تھا کہ مخاد بعد مفاعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ ہوا خوم اور یہ خادع جو ہے سلاس مجرت سے اس میں فائد ہے اور یہ آتا ہے جہاز زوردار تاکید کے لیے اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ سمجھنے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں وہ کام انصلا کے کاموں اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ دباس کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی قسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے کہ قامہ جو ہے کاما یقوم یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائی ہے لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورک کے بعد پرپوزیشنس کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مسئلہ ہے ٹو گیو اپ اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ٹو گیو ام بالکل یہ الٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنس چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کام اعلی اور اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا کام علا کسی شے کے لیے کھڑے ہونا کسی شے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وضاح کام و الا سالات کاموں کو جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آماد نہیں ہے مجبور کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں کام بے ہم نے پڑھا تھا قوامین بالقسط قائمم بالقسط اللہ کی شاد ہے کسی شے کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پرپوزیشنس کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو راح الناس وال وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے عقیب الصلاۃ ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعہ اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے اللہ کلیلہ بہت اشاس مزم زبینہ بین ذالف یہ اس کے مابین مزمزب ہو کر رہ گئے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخر دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لیے تو خسرت دنیا و لاخرہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے لا الہ اللہ نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ کے ساتھ یکسو ہے نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے فَلَن فلن لَهُ البیلا اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لیے فضل قدینہ سبیلا اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے یا تقریر کافرینہ اولیا میں دونوں یہ مجمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی اتفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر سلطان البینہ کیا چاہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت کاتے بن جائے گی تمہارے خلاف علیہ کم سلطان مبینہ یہ حجت کاتیاں ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آ رہی ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سختر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نصاد جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا <تصفح> ان المنافقین فی الدرق من النار یقیناً المنافق آگ کے سب سے نچلے تبقے میں ہوں گے ولندہ ہوں تصویرہ اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار بلزینہ تابو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورج توبہ میں سورہ گویا کہ سن نو ہجری میں جا کر ابھی یہ ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لیے رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے الاب واسل اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں قسم و بلّہ اور اللہ سے چمٹ جائیں یکسو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں گن ربانیین اللہ والے بن جائیں شیطان سے پینے نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر کے بعد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اگر خدا نہ خاص اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا وہ اخرس دی یہ ہے بہت اہم اصطلاح اندر نذیل تابو و اسلح وسم و بلّہ اخرس اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اٹاط اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں جی یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگر چہرے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہے علیحدہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جب تک کی کل, کل اللہ کی نام جیسے سورہ بکرا ہم نے کہا تھا قاتلو لا فی کاتل ہو جائے پورا اللہ کا تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے فولا کمال مومنین مومنین تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ اف ڈو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے ہیں یعنی لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے بسوں بھائی ترما المومن عالم عظیمہ اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو عنقریب بہت بڑا عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے سوچو اے منافق و اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سیدسٹ ہستی نہیں ہے باز اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہے ایسے پرورت انسان ہوتے ہیں شخصیتیں ہو مستق ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر پہنچا کر پہنچا انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معذ اللہ ایسا نہیں آزاد اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر تم شکر تم آمن اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو کروان اللہ شاکر علیما اللہ تو بہت ہی قدردار فرمانے والا ہے قدر افزائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا عادل مجھے نہیں ملا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہے بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچا کرنا بالخیر کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لیے تو اللہ کنڈون کرے گا ماف کر دے لاحم اللہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آبادی سے کہا جائے بری بات اللہ منظور میں سوائے اس کے دل پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا شعر ہے بطرس آہ مظلومہ کہ ہنگامے دو آ کر دن ایجابت از درحد بہر استقبال میں آیت مظلوموں کی آہوں سے ڈرو جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت میں ہے وہ خود استقمال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے اللہ قاعدہ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی شیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے بکان اللہ ع سمین علیما اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجلو ہوئے ان تم تو خیروں او فین اللہ کان آخو قدیرہ جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیا ہو یا خفیہ ہو انسوئن لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے اور اگر تم برائی خود سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرست نہیں ہوگی لیکن تم یہ اس سے اعلی کرو بلندر ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے اوتافوں انسوئن کہ تم کسی برائی دربر کرو معاف کر دو فیم اللہ آسو کا تو یقینا اللہ تعالی بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بدلا دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو مقتدہ ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فورن جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتے